شنان اللہ دلو ہوا <تصفح> جو ہمارے پر یہ دوسرے ساتھی موجود ہیں میں نے کہوں گا خدا کا واسطہ اپنے مناظر کو پابند کرو جو موضوع ہے موضوع میں رہ کر وہ بات کرے اگر موضوع کے اندر رہ کے وہ بات نہیں کر سکتا وہ اپنی شکست لکھ کے دے, دے دے باقی مسائل شروع کر دیتے ہیں <تصفح> لیکن موضوع کے اندر موضوع کے اندر رہ کر بات کرے اگر موضوع پہ بات نہیں کر سکتا باقی مسائل پہ بات کرتا پھر ٹھیک ہے اور جائے وہ بھی پیش کرے ہم بھی پیش کریں گے پتا چل جا جائے گا لیکن فی الحال موضوع ہے امام کے پیچھے پڑھنے یا نہ پڑھنے کا میں نے کہا ابو کرے میں نے کہا ہے میں نے میں نے ابو قریب کے سلسلہ میں کہا تھا انہوں نے غلط بیانیں کی ابو قریب راوی اور ہے انہوں نے اور دکھایا اس کا کوئی جواب نہیں دیا ابو داود سے ایکس کر لیں ابھی ابھی ٹیپ ریوس کر لیں ہاں فنکشن جی جیا ابو داود کی روایت پیشی ہم نے بار بار مطالبہ کیا وہاں مختلف سندوں سے وہ روایت آ رہی ہے ہمارا مقصد یہ تھا کہ جس سند کو یہ پیش کر رہا ہے تاکہ ہم اس کا جواب دیں کیونکہ ہمارا طریقہ ہم جو بھی پیش کر رہے ہیں ہم جواب دے رہے ہیں لیکن ہماری کسی بات کا یہ نہ جواب دے سکا ہے نہ ان شاء اللہ دے سکا آپ کہہ دیں کہ पहली बढ़ाई है उन्हें सनद पढ़ ली एक सनद पा लीका अगर ये सनद निकलाई तो फिर पहला करूंगा چلو <سؤال> اسی بات ہے آپ ہم نے آپ سے مطالبہ کیا <سؤال> آپ نے کہا میں پڑھتا ہوں بس ہمارے مطالعہ آپ نے جواب دیتا ہے ہم نے پہلے دونوں سے جب دا ایک سنعت پڑی جاتا پھر آپ کا مطالبہ کرنا دوسرے آدمی کے ٹائم کو ضائع کرنے کے مطابق اسی وجہ سے دوبارہ سند نہیں پڑی آپ دیکھیں اگر آپ دوبارہ چلائیں پیپ کو بائیک کریں اگر اس میں سند پڑی گئی ہو پھر تو مولانا کا اعتراض بھیجا ہے بل ورنہ ہماری ملتی میری بات میں وہ بات تو سمجھے جواب تو سنائے جواب تو چلائے جہاں پر ابو کرم صاحب نے جواب دیا ہے کوئی اگر آپ چوٹے ہم یہ करे को अब तक से का जैसे के सकता नहीं जा लोगों نہیں آپ ہے میں یہاں پر پرانے پاک کی ایک ترتیب ایک سیلا آپ سے پوچھو آپ کی پوری جماعت جماعت نہیں دے سکتے اپنے وقت میں بول رہے اپنے باہر اگر اپنے وقت میں بولے اپنے وقت میں بولے بات ایک بات ہے جب آپ بولیں گے ہمارا بالکل نہیں بولے گا آپ کے درمیان دوسرے جواب بھی بالکل بالکل جو بولنا اس کی شکست اگر میں آپ کی باری میں بولا نرو شکست دکھو دکھو اگر میں آپ کی بوری نے بولا نئی شکست میری باری میں آپ بولے تو اور کچھ لیں گے جو موضوع سے ہٹے اس کی شکل بات جو موضوع سے ہٹے گا اس کی شکر کے لفظ کی بات نہیں کلپن امام کی مفت بھی پورے جان دونوں چیزیں لے کے جانے میری باری میں وہ بولے اس کی باری میں میں بولوں تو شکست موضوع سے ہٹ کر پاتے ہیں بالکل کے علا ہم پیش کریں گے خود مان رہے تو موجود ہونا ٹھیک ہے یہ ہے سوالا چاہتا بیان کرنا چاہتا مسئلہ کا کوئی تعلق نہیں خدا کے گھر میں آپ سے ہٹے لگے گے تو وہ بھی ضرور ہٹے گا آدمی کے بالمقابل اگر دس آدمی بولے تو اس کی شکست ابھی بھی نہ تک ایک مت نہیں اور پیش کر رہے ہیں پیشاب لکھنے کی اور آپ جو بھی پڑھائیں گے جی ہر بتم پڑھیں گے بھائی صاحب جو بھی پڑھیں گے موضوع مقرر ہے no مط... م... مقرر ہے یعنی فافیہ پڑھنا فرض ہے اس موجود سے کیوں ہٹے گا اس موجود سے نہ ہٹے گا ہو رہی ہے تا طلب نبی کا کہتے تو پھر یہ ہاتھ اوپر اٹھے موجود تقدیر لاحر ہے کہ ہمارے پاس دونوں کے پاس تحریریں موجود ہیں ایک تحریر ان کے پاس ہے اور ایک تحریر ہمارے پاس ہے موضوع لکھا ہوا ہے وہاں پر وہ موضوع یہ ہے کہ یہ مانتے ہیں فاتحہ کلفل امام کو فض اور کلفل امام لفظ موجود ہے وہاں پر صرف فاتحہ نہیں لف فاتحہ کلفل امام لکھا ہوا ہے یہ اس کو فض مارتے ہیں اور ہمارا عقیدہ ہمارا مسلک یہ ہے کہ ہم کراس کل <سؤال> پر امام کو نازر کہتے ہیں ہو اگلی صورت ہو بلکہ ہم پورے قرآن کو کہتے ہیں کہ یہ ممنوع ہے یہ ہمارے پورے قرآن ممنوع ہے ہے ہمارے لکھا ہوا ہے ہمارے باتیا ہو یا اگلی صورت ہو سورت فاتحات لکھے ہوئے ہیں یعنی امام لکھا ہوا ہے موضوع اس پر پر جو بھی گفتگو کرے گا اس کی شکست ہوگی یہ تحریر پہلے لکھی جا چکی ہے دوبارہ بھی ہم لکھنے کے لیے تیار ہیں لیکن ہمیں معلوم ہے کیونکہ اس لیے نام نہیں ہوتا وہ مختلف بارتے ہیں توانی کے لئے حاضر فیر بہت جاری دوتے ہیں کوئی باس کمتورت تاریخ مہینہ پہلے دیدہ تھے بنا ہو کرنی ہے حسنائی کے موضوع نہ ہٹے کے درمیانے سے نہ آرانی موکیوں کو سکتے ہیں ایک مند آن دستورہ جاتے نہیں مانتے کسو پڑھتے ہیں ساتھے وہ بھی نہ لیتے ہیں اور ساتھے جاتے میں خوبی دکھتے ہیں یہ اپ جمعہ مبارک سال کو مبارک سال کو نہیں لیکن پار پر گرا نہیں کر نہیں لا پھر تصدیق پروماج نہیں ہو رہا تیار ہو جا ایک منٹ دو ہمیں اجدی کمار صاحب یہاں تے شنٹ رکھو اجدی نہیں خرید ما وہ بند دو لا کس اور کام کر دو تو جو چکیا نہیں گلا کردا تو اپنا کڑیاں پیش کیتا نہیں مطلب سمجھو سمجھو کہ رقم کار بڑھے ہیں تاں ہاتھ دبوں سے رکتا پیار کوئی مطلب کے حساب سے گل کر اجدی اور لوکوں باتوں کا کرتے کو سلام ہو جب کرا پتہ ہی کوئی مطلب نہیں مطلب پوری جواب سارے کے ہے پیش کرو بالکل ہم حاضر ہے جیتے دیتا ہے اپ اپ گل <سؤال> کر میں لکھتا ہوں دیکھو دیکھو بالکل یہ دیکھو محمد بالکل دے رہے ہیں اس پر نکلے تا نکلے سکے پاس آ کے نکلے بندہ نکلے سارے <سؤال> جہاں نے پیشاب والی پشا لے جی پشاب والی گال دع دس یادیں میں بالکل ہم چاہتے آپ سمجھاتے کون ہوتا ہے مفت ہم سے بدھ مانا کی بھی چوپڑ واہ <سؤال>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 عبد الحمی والے والے کمال بڑے <سؤال> شکر <سؤال> شکر اعلان کریں بھی کر ہیں جان چاہ کر رہے ہیں آپ دے رہے ہیں لیکن آپ مناظرہ نہیں کر رہے کر سکتے ہیں جب مولانا بولیں گے آپ اس وقت خاموش رہے جب وہ بولیں گے آپ جب آپ وہ بولیں گے لکھا ہوا ہے لکھو نا کیا لکھا ہوا ہے وہ حدیث لے کے دکھا دیں دیکھنے سے میں اپ سے کرامت لکھوا قران میں جناب اباد مطلب رد سورہ فاتح ابو کلن قران میں نے کہ پہلے ایک نام انہی کو منواؤ شروع کر اچھا صادق اے عبد اللہ بنا رو جنات کے بعد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 یہ نعرہ اندر وہ بات مولانا صاحب نے بیٹے ہو تو پہلے گا یہ مننی چاہیے ہو جائے گی اتنا آنے پڑا ہے ہم ابھی ہو گیا یہ ابھی سے چار